تھوڑے से وقت کے بعد زیادہ دھوپ پڑ گئی رنگ اڑ گیا خوشبو نکل گئی ختم ہو گیا تو اس کے اگر وہ یہ امتحان ہم پاس نہیں کرتے اس کے حضور میں اپنے آپ کو مستحکم برقرار رکھ کے اپنے وجود کا ثبوت باہم نہیں پہنچاتے تو پھر ہم زندہ نہیں ہیں پھر ہماری زندگی جو ہے وہ ایسے ہی سمجھو کہ लिए اسکول کے لیے تھوڑے وقت کے لیے رنگ آئی زندہ تو وہ ہو گیا نا جی جس میں وہاں اپنے آپ کو سنبھالتے نا یہ ہو گیا جہاں بلب کہ تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ زندگی یہ ملتی ہے دار وہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ ارتا ہے ہا جی وہاں آ در حضورش کس نہ نانند اشتواس اب اگر اتنی سی بات ہی ہے تو پہلا سارا جتنی عمارت کھڑی ہوئی تھی پہلے چبرا اور گوبرا وہ سارے غلط ہو گیا نا اگر یہ ناممکن ہے تو پھر وہ سارا قسطہ ہی غلط ہے لیکن نہیں بر وماند ہست او کامل اجا یہ ہمہ تمام کی بادشاہ کی بات نہیں ہے ہر ایک ماں نہیں یہ ہو سکتا یہ مان یہ ہوئے جو وہاں پھر قائم رہ سکتا ہے وہ ہے جسے ایک کامل حیار آپ کہہ سکتے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین کساتی باندھ سکتا ہے یہ ہے جو معیار کے لیے تصورہ اترتا ہے اسے آپ زندہ ذرائی از کف مدے تابے کے ہست پختہ گیر اندر گرے تعبے کے ہست ٹھیک ہے تعبے خدرا برف دودن خوشت پھر اگلی پیش خورشید آزود خوش تر طے کرے پرسودہ راج دیگر تراش امتحان خیش کل موجود باش یہ بات اب موجود ہونے کے لیے تو چلتی ہو گا. وہ اس کے سامنے بھی اپنے آپ کو ملکان کو مضبوط کم راتا اور حیو کیوم کیوں خدا بات یہ کام پھر زندہ میں سماعت ہے اور اتنی سی بات ہی نہیں وہ گڈ اینڈ ایول کا مسئلہ بھی پوچھا تھا نا اس نے کہ محمود نامحمود کی ہے کی چنی موجود محمود تو بخش کر رہا باقی زیادہ ہی مو مستفی ہوئے وہ بھی ان کے کہنے کے مطابق حضور نے تو یہ کبھی زیادہ نہیں کیا آنا مشہور ایک بات بڑی اہم ہے قرآن کریم نے یہ مذاہب سابقہ کے جتنی قومی زندہ تھی ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ جو دہس گئی ہیں صحیح راستے سے بھٹک گئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دین میں غلوم کیا تھا یہ بڑی عجیب چیز ہے یعنی یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جنہوں نے اپنے رسول اپنے نبی اپنے متعلق جو اس کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیا ہو کسی نے ایسا نہیں کیا کسی کو مقام رسالت سے کسی قوم میں نیچے نہیں گرایا لی لیکن ہر قوم نے اس کو اس مقام سے اونچے گرا دی اسی لیے مسلمان سے کہا تھا نہ تو ان دیکھنا تم نے کہیں اس طرح غلوم نہ کر جانا غلوم سے منع کیا تھا ظلم جو ہے کفر جو ہے وہ نتیجہ نفرت کا ہوتا ہے یعنی امکان کرنا تھی جی میں تجھے رسول نہیں مانتا رسول کے متعلق یہ کہنا کہ میں تجھے خدا مانتا ہوں یہ محبت تک لایا یعنی یہ جلوادی چیز جو ہے قرآن نے جو منع کیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کفر کرنے سے نہیں کچھ زیادہ بگڑے گا یہ غلوم کر جاؤ گے نا تو وہ جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا نا وہ مقصد ہی گارت ہو جائے گا پھر چون ہم نے اس مقام کی اوپر پہنچایا تو وہ جناب وہ جو دو وجود نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا کہ دو وجود والی بات ہی نہیں وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مستق ہو یہ احمد رضا خان برید. ان کا یعنی ان کا یہ دین ہے یہ ان کا عقیدہ ہے ڈھاکہ چھپا ایک کا نہیں یہ پورے کا پورا یہ جو رضاخانی ہے رضایہ یہ تو اس نے کہا تھا نا یہ ہے یہ ان کا اتر پڑا وہ مدینے میں مستق وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہوتا استوال اور عرش کا ہے قرآن کا لفظ یہ مستوی کہا نا وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہوتا اتر پڑا وہ مدینے میں مستقفی ہو اگر کہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں این رب ہے وہ عرب کا عین ربے ہوں ظاہر کہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں بل تار <تصار> <مجھے> <دلکھی> <آرے> دین میں غلوم نہ کرنا قرآن غلوم کی کہتی ان کی وہ مشہور نعت ایک ہی کہی ہے اور وہ نعت ہے ان کی نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھاتا یہ پردہ مین کیا ہے اہد کے اندر نیم تو احمد بنا اللہ کی بات یہ ہے وہ پردہ درمیان میں زرا یہاں بھیلنے کے لیے کمر میں باندھ کر وہ میم کا پٹکا ان کے ہاں تو کمر ہوتی نہیں نا میں ٹوٹتی تو اس کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ نہیں اس کی ہے تو میم کا پٹکا باندھ دیا بس اتنا ہی فرق ہے <laughs> نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر وہ بزمے جسرم میں آ کے بیٹھے ہزاروں کو چھپا چکا <laughs> <احی لگو دیلارے. laughs> ہے وہ تو مشہور ہے کہ نجف میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ ہے حضرت علی کا مقام تو رسالت کا ہو گیا نجف میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ ہے, ہے میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت ہوں ظاہر ولایت حضرت علی میری امت حضرت علی دی میں بندہ اور کا ہوں جو سمجھو اور کچھ خاکِ عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ میں مستق محبت سے پوچھو کہ یہ جو باقیوں نے ان کو خدا بنایا تھا اور اکبلا بنایا تھا انہوں نے محبت کی وجہ سے بنایا تھا یا نفرت کی وجہ سے بنایا تھا یہاں سے سمجھ آیا کہ قرآن میں جو کہا ہے ایک لفظ میں یہ کہا کہ غلوم نہ کرنا دیکھتے ہیں میر صاحب کیا بات ہے ایجاز قرآن کی کوئی قوم بھی جس سے عقیدت رکھتی ہے اس کو اس کے مقام سے کبھی نیچے نہیں لاتی اس کے لیے روکنے کی ضرورت نہیں پیش آئی جو کرتی ہے نا قوم اس سے روکا ولوم نہ کرنا جی یہاں یہ دیکھ لو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب این موجود محمود اس گوڈ اینڈ کا سارا مسئلہ اس طرح سے جو موجود ہے وہ تو محمود ہے ورنہ نارے زندگی دور دستوں بس یعنی اس کے بعد زندگی بھی نارے زندگی پھر وہ بھی دور یہ ختم جناب یہ ہو گیا وہ مردہ جس کو کہا گیا ایسی گڑبڑ کی تھی اس نے وہ رومی بھی تو اکیلا نہیں وہ تو وعدت وجود والا ہے میں نے کہا ہے نا کہ ان کے ہاں تو یہ مصیبت ہو رہی ہے وہاں ادھر جاتے ہیں تو وہاں جا کے اپنی جو ان کی فلسفی تو سیلف کی ہے ایگو کی ہے آئی کی ہے خودی کی ہے خودی کو تو این جو ہے یہ کبھی بھی نہیں نہ مانتا اگر یک ذرہ کم گردت ز انگیز وجود من بئیں قیمت نمی خواہوں خدائی را اگر یک کرم کر در انگیز وجود من اس کی تو یہ فلاسفی ہے نا اپنی اب یہاں اس کو قائم رکھتا ہے تو وادت وجود ختم ہو جاتا ہے وادت وجود سے منکر ہو جاتا ہے تو رومی پیرو موشن نہیں رہتا اس لیے وہاں چلا آتا ہے اپنی فلسفی جو خود ہی کی ہے اس کو برقرار رکھنے پڑتا ہے تو اپنے آپ کو برقرار رکھنا پڑتا ہے اب پھر یہ دو کیسے برقرار رہے کہ ادھر تو وہ بھی موجود رہے ادھر تو بھی موجود رہے جو اپنی موجود رہنے کی ہے اگر بندے کی حیثیت سے موجود رہے تو ٹھیک ہے موجود رہتا ہے کیوں خدا ہی یوں کہ اس کے حضور بھی اپنے آپ کو محکم رکھتا ہے یہ اپنی انفرادیت قائم رکھنا چاہتا ہے کسرب میں بھی نتیجہ اس کا یہ ہے نہ ہیوں میں ہی رہے نہ کیوں میں رہے نہ وادت وجود ہی اپنے یہاں خدی کو برقرار تھا تو چا اس کو قرار دینے کے بعد شرک کے اندر آ گئی اور اس قسم کی جو زندگی ہے موجود ہے اس کو محمود کہا باقی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری عوت ہو گئی اس کے نیچے اور وہ اسی لیے ہے کہ یہ ایک طرف قرآن کو بھی رکھتا تھا فکر بھی ہے اپنی فلاسفی سیلف کی بھی ہے میں بھی وہ جو بچپن کا وہ اثر ہے نہیں جا رہا یہ سارے علیحرحما بن بن کے اس کے اثاث سے سوار ہو رہے ہیں یہ جتنے ہیں یہ پرانے ان کو اب مسٹر امی کے بات ہی بات ہو جاتی بس دیتی ہے بس ماردر یہ کہ یہ نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں یہ کس مصیبت کے اندر اس کی روح سے وہ نامعمود ہوگی کیونکہ وہ تو وہاں جا کے اپنے آپ کو موجود رکھنا جو ہے بدھزم والا جو سیلف جو ہے سیلف تو وہ تو ختم کر دیا اس میں واد وجود والا اب وہاں سے اپنے آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے تو رومی پیر و مرشد بھی باندھ رہے ہیں اس لیے آگے چل کے آپ دیکھیں گے بعد وجود کو قائم رکھیں گے پھر آگے چل کے جب اس کے ہٹنا پڑتا ہے نا تو پھر وہ کچھ کرتا کیدم ہے نا سامنے یہ کہ سامنے گل نہیں کرتی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تھی گل کر سمجھی بھی میں یہ کوئی کہنے بھی آ کے تیرے جان کی جلد ہو جا میں باہر چڑھ آیا ہے بالکل نہیں وہاں دیکھیں گے وہ تھے جب وہ آگے بڑھتا ہے دیکھنے کے لیے تو اس وقت کہتا ہے کہ بالکل نہیں تھا تو تو ہے اور میں نہ اور روس بھی پتا نہیں کسی اگر چٹھا میں آؤں پھر بات کچھ نہیں بنی یہ اگر اس چیز کو میں سکری رہنے دیتا مرحب نا مرحب بات بڑی صاف ہوتی یہاں سے جاتا اور یہ جتنے تھے پرانے ان سب کو ملتا اور انہیں کی بات جتنی تھی نا وہ کرتا چلا جاتا آخر میں جا کے اپنی بات کہتا بہت اچھا اس کا پلان ہے لیکن یہ سارا کچھ کنفیوژن اس پہ آتی ہے مشکل اندر مشکل اندر مشکل, اندر مشکل اندر. خود دکھائے یہ کانسیپٹ تو نہیں یوں آتے نا اور پھر ان کے بعد دلائل پہ دلائل چلے جا رہے ہیں تو اس نے چلا رہا, رہا ہے یہ بات نہیں ہے کہ شاعری کا نقصان یہ بھی جی نہیں وہ اور بات ہو جاتی ہے وہ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے وو. یہ تو سارے کے سارے کام وہ آ رہے ہیں بعض گفتگو <coughs> کیا ایسے بہن بعض گفتم پیش حق رفتن چسا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ خدا کے سامنے پھر کس طرح سے جا خاک کو آبرا کفتن چنا ہاں کفتن پھاڑ دینا کہ یہ جو نادی پیکر ہے یہ اس کو کیا کرے کیسے جائیں یہ ایڈے وڈے تبدے پائے ہوئے ان کو ساتھ لے کے وہاں کیسے جائیں یہ بتائیے آپ یہ جی, جی اس کو لائیے جی اب یہ دیکھیے عامر و خالق برو از امر و خالق اب اس کو برو از امر بھی کہتا ہے یہاں آپ دیکھیے یعنی کلاس میں یہاں آگے ان سے آگے بڑھتا ہے ان کے ہاں یہاں امیس آف گاڈ تھی یا ٹرانسینڈینٹل پارٹ خلق اور امر دو ہی قرآن میں جس نے بیان کی لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے مٹیریل ورلڈ تو ایک طرح دفعہ یہ جو عالم امر ہے جہاں صرف خدا کے پلان اور تدبیریں ہی ہیں وہ مخلوق نہیں ہے وہ اس سے بھی اباب ہے اس لیے اگر کوئی شخص مخلوق میں نہ رہے تو وہ عالم امر میں جائے گا نا لیکن وہ تو عالم امر سے بھی بلند ہے اب یہاں دیکھیے مقام اس کا تو یہ ہے کہ وہ امر و خلق دونوں سے بلند ہے اور کیفیت یہ ہے کہ کیوں خدا حیو کے یوں اس میں ہونا ہے یعنی یہ امر کے اندر بھی نہیں ٹک رہا عامر و خالف بروں آج امر و حلق ماں سستے روزگار خستہ حلق हमारी حلق ہماری کیفیت یہ ہے کہ جیسے مچھلی کے گلے میں وہ کانٹا پھنسا ہوا ہوتا ہے ہم تو اس مادی پیکر کے اندر مادیت अंदर اندر اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں جیسے وہ کانٹا ہوتا ہے مچھلی کے حل کے اندر تو پھر کیا کریں اس عامر و خالد کے پاس جائیں کیسے اب اگلی چیز آئی پھر سوفیوں کے ہاں ایک اور زمین گفت اگر سلطان تو را بدست می تمام افلاق را اد ہم شکست نے کہا یہ ہے کہ اگر تجھے سلطان ہاتھ آ جائے تو پھر اس افلاق کو بھی تیر کے آگے نکل سکتا رہتا یہ ہے سو رحمان کی وہ آیت مشہور آیت یا معاشرل جننے ان یعنی من تم السماوات والارض اختارس لا والن الا ناصان بات یہ شروع آ رہی ہے پہلی آیت جو ہے کہ سنافر و نفم اے اے گروہ جن وس میں اب فارغ ہو کے تمہاری طرف متوجہ ہوں اب میں تمہارا موافظہ کرتا ہوں پوچھتا ہوں تم سے کیا کیا تم نے یہ مقافات کا ذکر ہے جو چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ معاوضے سے بچنے کے لیے اتنا ہی ہو سکتا ہے نا کہ کسی کی جورس ڈیشن سے باہر چلے جاؤ ہماری ڈشن تو کارو سماوات ورد سب سم پر ہے تو ہماری اس ڈین سے باہر جانے کے لیے تو تمہیں کارو سماوات ول ارد سے باہر کہیں جانا پڑے گا جب تو چھوک جاؤ گے ہمارے ہاتھ سے کہیں جا سکو گے وہاں جانے کے لیے اس سے آگے جانے کے لیے تو تمہیں ایک پروانا ای راہداری کی ضرورت پڑے گی اور وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. اس سے آگے نکلیں نہیں سر جس قسم کی تخلیق ہم نے کی ہے جس قسم کے تم مخلوق ہو سواری نہیں ہے کہ یہ جتنی یہ ورلڈ آف میٹر ہے یونیورس ہے تم اس سے باہر کہیں چلے جاؤ یہ سلطان جو ہے نا جس کے معنی ایک قوت کے ہوتے ہیں اس کے معنی بادشاہوں کی طرف سے پروانہ عراداری سے بھی ہوتے ہیں پرمٹ کسی کو دے دینا کسی حدود سے باہر جانے کے لیے یعنی یہ جو چیز ہے وہ یہ کہا کہ ہماری قدرت جو ہے اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہی ہو سکتی تھیں لیکن اس کے لیے تو تم اپنی قوت سے تو کہیں جا نہیں سکتے یہ ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں تم سے کہ ہم تمہارا مواوضہ کر رہے ہیں تم اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے یہ ہو کہ ہم سے گرفت کیسے ہو سکتی تو یہ کس طرح سے نکل سکتی ہو تم اس کا تاروس نہ باہر کوئی ہے تمہارے پاس ایسا یعنی یہ انداز ہے یہ گفتگو کا کہ کسی حد سے کسی کی سر حد سے باہر جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ایک پروانہ ہونا چاہیے جس سے آگے جا سکتے وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں تھا اس لیے تم ہماری اس مقافات کی گرفت کی حدود سے باہر جا نہیں تھا یعنی یہ تھی جو کچھ اس نے یہ کہا اگلی باتیں جو ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ کچھ کہا جو میں کہہ رہا ہوں یورسلو الیکم آشوازم من نارم انوہاسم پلا تن اس لیے تمہارے اوپر تو وہ جو آگ کے شولے ہیں برسائے جائیں گے گرفت تمہاری ہو جائے گی کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے ویژن شکت اس کماؤ بکانت مرد تن یہ سارا جس کاؤما دن لا یو سلو ان زمبئی ولا جان یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل بیان ہو رہا ہے اس کے کانٹیکس میں یہ ایک آیت آئی ہے اور کہنے کے بعد یہ ہے کہ تم ہماری حدود سے باہر نکل کہاں سکتے یہ کچھ کرنے کے بعد یعنی یہ تھی اس آیت کے متعلق اگر اس کے متعلق یہی لینا ہے کہ سلطان کوئی قوت ایک ایسی ہے اس کے ذریعے سے تم نکل سکتے ہو تو یہ مرنے کے بعد کی بات ہوئی جسے ہم آتے آخرت کہتے ہیں اس میں یہ یہ جو موجودہ ہمارے ہاں کا کانسیپٹ ہے تارو سماتا واٹ ون ارب کا یونیورس کی باؤنڈری آپ کہہ لیجیے نا اس سے باہر جانے کی جو بات ہے یعنی اگر اس کے معنی یہ لینے ہیں کہ تم جا سکتے ہو بشرطے کہ ایک قوت حاصل کرو تو یہ جو چیز قوت ہے وہ وہ قوت ہے جس سے کہ مرنے کے بعد اماٹلائز ہوتا ہے انسان اور یہی ہے جسے ہم اخروی جنت کی زندگی کہہ سکتے ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ اس کے یہ معنی لیے جا سکتے ہیں اگر سلطان کے یوں معنی دیے جائے اور اگر محاورہ عرب میں ہی سلطان دیا جائے تو اس میں یہ چیز تھی کہ ہر ایک کی ڈومین کے سرحد سے نکلنے کے لیے وہاں ایک سلطان دکھانا پڑتا تھا یہ لفظ ان کے ہاں کا سلطان آزادی کا پروانہ آگے جانے کی پرمٹ کسٹم کے اوپر یہ وہ دکھاتے تھے اسے سلطان کیا کرتے تھے تو اگر وہ مانے لینے ہیں اور میں وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ آگے ساری بات جتنی بھی چلی آ رہی ہے اس میں آتی یہ بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو نا صنافروں کو لگو آئی ایس کا پلان میں انویلا ہو گیا اس واقعوں کے کہ ہوں میں آنا تھے بات دیکھیے کیسے چاہیے آنے کے بعد یہ کہا کہ اب تمہارے ذہن میں یہی تھا نا کہ ہمیں پسند کون سکتا جاؤ تو بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں کاب سماواد ورد کے اندر تک تو ہماری یہ ساری تھی اس سے باہر کہیں نکلنا چاہتی ہو باہر نکلنے کے لیے تمہیں کسی جی بڑھوانا ہے رازاری کی ضرورت پڑے گی وہ تو تمہارے پاس ہے نا? اس لیے ہماری دیش سے بچ اور آگے وہ سارا جتنا وہ عذاب ہے نا یا کا سارا اس کا بھی کرا رہا ہے یعنی اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معنی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ تم یہ ورلڈ اف کنٹریٹ کی عدو سے باہر جا سکتے ہو اگر یہ قوت خود ہی حاصل ہو جائے تمہاری ہیلتھ <تصفيق> میں اتنی چیز تمہارے پیدا ہو جائے تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی کی یادیں خودی زیادہ زیادہ ہو سکتی اگرچہ وہ اس کنٹیکس کے اندر فٹن نہیں ہوتا یہ معلوم سے اگلی بات سے وہ نہیں بات ملتی جو ہے لیکن یہ اتنی سی بات اب ان کے ہاں یا اسی زندگی میں یہیں بیٹھے بٹھائے ہوئے اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان حاصل ہو جائے اب سلطان حاصل ہوتا ہے ان مراقبوں سے ان مجاہدوں سے ان ریاستوں سے ان کے ہاں وہ جس کو حاصل ہو جاتا ہے نیتوا اپنا کرا آج ہم شکست باش آ كریاں شبد ای کائنات شعیب از دامان خود گرد جہاد <تصفيق> وہی بات جہاں سے ڈائمینشن شروع ہوئی تھی نا کہ یہ کچھ جو ہے یہ كر وہ قوت اپنے اندر حاصل کر شعور کے اندر انقلاب پیدا کر تو یہ جہاد سے باہر نكلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاد مادوم ہو جائیں گی اسپیس لیس یونیورس ہو جائے گی نا تو اس نے کہا کہ یہ جو سوال ہے کہ یہاں سے نکل کے کہیں جانا ہے نکل کے جانے کی بات ہی نہیں چیز خانے دیا کرنا ہی نہیں رہیں گی ج... کائنات دیہات لیس ہو جائے گی شروع کی بات جہاں سے ہم شروع کی تھی وہاں سے شروع یہی تھی نا اس میں وہ کہتا ہے کہ در وجود نہ کم بینی نہ دیش تیشرا بینی ازو اخیش کہتے ہیں کائنات جو ہے یہ اس وقت تک تمہیں یہ نظر آتی ہے یہ بڑی اور کم اور دور اور نزدیک اور یہ سارا کچھ ہے. جب تک تو اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے اس کو کچھ الگ سمجھ رہا ہے جب تک یہ تمہارے شعور کے اندر کی وہ ہو جائے گی جو ہم کہتے ہیں تو اس وقت تو یہ چیزیں جتنی بھی موجود ہیں یہ موجود رہتی نہیں ہیں ڈیوریشن لیس ٹائم ہو جاتا ہے سپیس لیس یہ یہ, یہ, یہ, یہ. یونیورس ہو جاتی ہے لامکان اور لا زمان دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں اس لیے یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اس سے باہر ہم جا کیسے سچیں گے اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کیجیے یہ جو ہے نا خیچ را بینی ازو اورا دے زخیش یہ تمہارے موجودہ شعور کی سطح ہے کہ تو اپنے آپ کو اس کے مقابل میں رکھ کے وہ کہتا ہے وہ کائنات یہ میں یہ میں وہ کائنات لیکن جب شعور تمہارا اتنا ویدار ہو جائے گا اس وقت یہ جہاد ختم ہی ہو جانی ہے اس وقت وہ پھر سوائے تمہارے کوئی ہو رہنا ہی نہیں اور کائنات موجود ہی نہیں رہنی تو باہر خود بخود ہی نہیں جاؤ گے یعنی یہ رہے گی نہیں تو یہ تمہارا موجودہ نقص ہے نقطۂ سلطان یا گیر ورنہ چورو ملکھ در گلیر یہ سمپل کانشیسنیس کی لائف جو ہے یہ جس کے اوپر یہ سارے کیڑے مکوڑے زندہ رہ رہے ہیں ان میں یہی صورت ہے کہ سلطان ان کو حاصل نہیں ہوگا وہ سلطان اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر تو یہ جہات وغیرہ کو شائع نہیں رہتی تو یہ اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر تیری زندگی جو ہے مور و ملک کی زندگی رہتی یعنی سمپل کانشیسنیس میں ون ڈائمینشنل ہوتی ہے نا یہ اینیمل کے اندر ذرا نہیں کانشیسنیس جس کو کہتے ہیں لائف کے ساتھ اس میں ون ڈائمینشنل ہوتا ہے یہ کیڑے مکوڑے جس میں بھی ہیں یہ لینئر ہوتے ہیں یہ صرف لائن جانتے ہیں اس سے زیادہ ڈائمینشن کا تصور امتحان نہیں ہوتا اینیمل جتنے بھی ہیں ان کے یہاں ٹو ڈائمینشنل یہ ہوتے ہیں ان کے یہاں صرف لینتھ اینڈ وڈ کا تصور ہوتا ہے ڈیپتھ کا تصور نہیں ہوتا یہ تھرڈ ڈائمینشن جو ہے یہ انسان کے درجے کے اوپر آتی ہے یہ جسے ہم ڈیپتھ کہتے ہیں نا بات کچھ طرح کی اور سمجھانے کی پر گئی یہ حقیقت میں ڈیتھ جو ہے یہ کنسپچل چیز ہے یہ بھی تو لینس اینڈ برتھ ہے اس کو میں نے ضرور رکھا ہے تو ابھی ابھی جس کو ہم یہ ڈیپ رہے تھے نا اس کا یور ختم ہو گیا یہ لینسن برتھ ہے یہ لینسن ہے کانشنس کیا ہوتی ہے نا یہ, یہ, جس, یہ جو زندگی بانگس وغیرہ کی ہے وہ لائنز ہوتی ہیں یہ جس کو ابھی میں بتاتا ہوں کہ لائنز ہی جو ہیں جن کو ہم نے یہ لینتھ اینڈ بریڈ کہا ہے یہ کیا ہے یہ لائنز ہیں بہت سی لائنس ہو گئے اس قسم کی یہ لائن بن گئی یہ یوں ہو گیا یہ کانسپٹ ہے ان کا یوں وجود نہیں ہے یہی تھرڈ ڈائمینشن جو آپ کے یہاں ویرت کی آتی ہے ورتھ جو ہے وہ اپنا وجود نہیں رکھتا وہ آپ کے کانسپٹ کے اندر ایک تیسری ڈائمینشن آ گئی ہے وہ تیسری ہے نہیں وہ دو ہی ہے ڈائمینشنیں تھرڈ کہاں سے کریئٹ ہو گئی تمہاری اپنی کانسیسنیس نے ایک اور ڈائمینشن کریٹ کرنا اب ان کے یہاں آگے بات چلتی ہے کہ اس سے بھی آگے جب تمہارا شروع ہو جائے گا صرف فورتھ ڈائمینشن ایک آ جائے گی جس میں نہ لائن ہوگی نہ لینتھ ہوگا نہ بریتھ ہوگا نہ ویڈ ہوگی ہوئے گا کہ اسے یہ فورتھ ڈائمینشن کہتے ہیں اپنے اس <laughs> میں یہ کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے مل جاتے, مل جاتے, مل جاتے. یہ ریلیٹیوٹی یہ ریلیٹیوٹی آ گئی آئنسٹائن کی اس نے تو سائنٹیفک بیسز کے اوپر ایک بات کی ان کے یہاں تو یہ سارا کو جانا ہے سارا اندر ہی اندر ہی ہوں گا رہتا ہے بات کا سواری کوئی نہیں ہوں گا ورنچو نورو ملک در گرد وی یعنی کانشنسنس لینئر جو ہوتی ہے وہاں پر چلے جائے گا سمپل پہ بھی نہیں آ سکتا اب تریقے زیادن ہیں مرتے نکو آمدی اندر جہانے پیار کو یہ دنیا میں جو آیا ہے کس, در... کس طرح آیا ہے پیدائش کے ذریعے آیا سر پیدا ہوا ہے نا یہ ہوں دس دہلی بار کسی ہوئی جمے سر ہوں تین آتا ہو ہم برسن ہم جس بر جسن بزادن تماں اسی طرح سے پہلی دنیا تھی اس سے تو تیدائش کے ذریعے یہاں آگے. اب یہاں سے اگر تو جمپ کر جائے تو ایک اور پیدائش ہو جائے گی ہم برو جستن بزادن تماں ایک نئی پیدائش جو ہوگی اس سے اب پہلے تو یوں آیا تھا اب یہ ہے او چلا جائے گا بند ہا ادھ خود نا نا نزابو نزابو از خود کشادن می کم لیکن لیکن ایادن نہ از آبو دلس داند عامر دے کے او صاحب دلس چل یہ جو نئی پیدائش ہے یہ چونکہ آب و کی دنیا کی نئی ہے اس واسطے کی پڑھ بیٹھے ہوئے آئیو، لینا لے لینا دے جی اندر جو کچھ ہے گا یہ تو کوئی مرد صاحب دل آ کے دسے گا کون صاحب دل آ سے مجبوری یا اختیار پہلی پیدائش جو ہے وہ مجبوری کی ہے اے دوسرا جمنا اپنی مرضی نہ جمنا پڑتا ہمیں وہ یا اسے کہہ چاہے یا دختیار. آ نہاد پڑا ہاں ایشکار آ یقے با گریا ای باخندہ وہ روتا ہوا آتا ہے جامدہ یعنی آ جامہ آ سکونوں سیر اندر کائنات اس میں یہ ہے حرکت اور ٹھہراؤ اس کائنات کی حدود کے اندر کی شرار پاس ہے آ یکے محتاجیے روز و شابست وہی آ گیا ٹائم پہ ریشن والا ٹائم وہاں دیگر روز و شاب شابورہ مرکابست وہ گھوڑا جس کے اوپر سوار ہوگی اس کے لیے یہ روز و شب جو ہے یہ تو گھڑا بن جاتا ہے وہ کے اوپر چڑھ جاتا ہے اب اس کے اوپر چلے ہوئے روز و شب زاد نے تف لکش اشکست عشکمست بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ شکم کے شکست سے ہوتا ہے زادن مرد اشکست سے عالم ات ہردو زادن رات دلیل آمد اذا بچہ پہلا ہوتا ہے تو اس کو اپنی باندھ لیتے ہیں یہ جو تو دوسری دوسرا جمنی یا جمے گا وہاں بھی یہ بات جو ہے ازاں کی ہوگی آ بلب گوئند ای جانے دے دارے چوزائر در بدن لرزہ افتدری ڈرے وہاں یہ جمدارے کم رخ دینے سارے زلزلے آ جائیں گے یہ رونی کی زبان سے کہلا رہا ہے ڈائریکٹ ہے یہ وقشن ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے اس لیے یہ کیونکہ آگے پھر اپنا سوال ہے نا گفت نوزاد نمی دانم کے جیس ہم آج جاوید نامے کے سولہ سطح تک آ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے گفتم ای زادن نمی دانم کے چیز اور اس کے متعلق ہم آگے لیں گے رازمن اگلی دفعہ یہ رومی کے ساتھ بات ختم ہو جائے گی اور پھر یہ عالم بالا کی طرف چلے جائیں گے اور پہلے وہاں میرا خیال ہے کہ گھروان سے ملاقات ان کی ہوگی پھر دیکھیں گے وہاں چل کے کیونکہ کام نہیں ہو ہے کہ باتیں ہوگی